نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل پہلا پہلا یا بنی اسرائیل بطور مجمل کے تھا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں پہلا یا بنی شرائل بطور مجمل عنوان کے تھا مقرر تقریر نہیں کرتا کہا میری تقریر کا عنوان یہ ہے بطور مجمل عنوان کے تھا دوسرا تفصیل اجمال دوسرا تفصیل اجمال اب یہ تیسرا ہے تیسرا بطور خلاصہ اور نتیجہ تفصیل ساری تفصیل کا یہ نتیجہ ہے تیسرا بطور خلاصہ اور نتیجہ تفصیل تو اب یہ یا بنی اسرائیل کا بطور خلاصہ کیا اور نتیجۂ تفصیل ہے اور یا بنی اسرائیل میں ترغیب لکھ لو پڑا یا نہیں پڑھا جی بھائی ابراہیم رب تم ہی برائے اس بات حضرت کے رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے آگے اور یہ تمہید ہے تمہید برائے اس بات رسالت اچھا جی یہ تو تمہید ہے اب ازپت اللہ ابراہیم کا اپنا مضمون ہے فضیلت بانی کعبہ فضیلت بانی کا با کون ہے بانی کا با ابراہیم علیہ السلام اور جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے چند باتوں کا پاتما ہن پورا کر دکھایا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ نے امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام سے تو ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے نہیں پاتما ہننا یہ نتیجہ امتحان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انعامی نمبروں میں پاس ہو گئے یہ ہے جی آپ نے چھوٹی کتابوں کے اندر تو پڑھا ہے بلکہ بڑی جلال شریف وغیرہ میں چند چیزیں لکھی جاتی ہیں مونچھ کا پاٹنا ایسے خطرہ وغیرہ ایسی ایسی چیزیں ہیں وہاں لیکن میرا اپنا مزاج جو ہے نا یہ بڑی بڑی باتیں مراد لی جائیں کیونکہ امتحان کس کا ہوتا ہے بڑی بڑی بات سب سے بڑی بات یہ کہ ابراہیم علیہ اللہۃ السلام کو جب نبوت ملتی ہے تو آپ ایسے ماحول کے اندر ہیں کہ سارے کے سارے مشرق ہیں کے پرست ہیں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا نہیں تو پہلا امتحان کیا تھا کہ توحید کی خاطر آگ میں گئے کتنا بڑا امتحان ہے آگ میں جانا منظور لیکن شرک کرنا منظور نہیں اور نمبر دو پھر وطن سے بے وطن ہوئے بول کے عراق چھوڑ کے کہاں چلے گا بول کے شاہ. تو وطن سے بے وطن ہونا بڑا امتحان نہیں پھر تیسری بات یہ حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو بیوی حاجرہ اور اپنے چھوٹے بچے کو ملک شام زلے کے او مکہ پاک پہنچاؤ یہ بڑا امتحان نہیں اور مکہ پاک شہر کا کوئی آدمی نہیں تھا واد غیر وادی تھی پہاڑ سے کچھ ہی نہیں تھا ایسے گرانے کے اندر اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کو بٹھا کے چلے گئے اللہ کے سہارے یہ بڑا امتحان ہی ایسے کون کر سکتا ہے پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے کیا حکم ہوتا ہے اس کو میری راہ میں ہوں یہ بڑے بڑے امتحان ہے لے میں بیٹھا یہ تھے بڑے امتحان مونچوں کا کاٹنا پولی کرنا وغیرہ جو لکھتے ہیں نا <laughs> یہ جو چھوٹی چیز ہیں بابا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کیا ہوگے جی پاس ہوگا انعامی نمبروں میں اتنے نمبروں میں کام انعام ملنا چاہیے یا نہیں تو فاطم منا کے نیچے کا لکھا ہے آگے کالا انی جائر گلنا امام اینام ہے انام مل رہا ہے اور میں بے شہر میں بنانے والا ہوں تو اس کو واسطے لوگوں کا امام امام کا مطلب یہ ہے کہ اب نبوت آپ کی اولاد میں رہے گی آپ پیشوا ہوں گے اور نبوت آپ کی اولاد میں رہے گی چاہے آپ بنی اسرائیل تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد اور میرے حضرت بھی کیا ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں آپ کی اولاد میں نبوت رہے گی اور وہ اولاد مل ابراہیمی کی تباہ کرے گی کیا ہاں ملتی ابراہیمی آپ بھی ملت ابراہیم کی حضرت بے شہ میں بنانے والا ہوں تو توام قالا و منظوریا انسان کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے فرمائے ابراہیم علیہ اللہ میری اولاد میں میں مسی امام بنا دو امام بنے نبی کالا و من ضروریات یعنی اجال من ضروریاتی امام آ عبارت بارت کیا ہے اجال من ضروریاتی میری اولاد سے بھی امام بناؤ فرما اللہ ظالم تیری اولاد میں جو ظالم مشرق ہوں گے نا وہ امام اور نبی نہیں بن سکیں گے کیونکہ نبی کا خاصا کیا ہے قسمت کیا لکھو لا جنال کے نیچے لے اسمت انبیاء لا جنال کے نیچے اسمت انبیاء فرمایا نہیں پہنچے گا آج میرا یہی امامت و نبوت والا ظالمین کو تو واضح طلح ابراہیم کس کی فضیلت تھی جی بانی کعبہ کی اب خود بنا کی فضیلت پہلے بانی کی فضیلت تھی اب کی فضیلت ہے بنا کعبہ ویس جال نال بیت مسابت فضیلت بنا اور جب کیا ہم نے بیت اللہ کو جائے رجوع کی واسطے لوگوں کے مسابہ بنا جائے رجوع تاب ابال گئے کہ ہے بھائی سب کا رخ ادھر نہیں کہ نماز جو پڑھتے ہو کس طرح رخ کرتے ہو بیت اللہ کے مرجے تو ہوا ادھر کرتے ہو خاص جمرے کے لیے وہاں جاتے ہو دنیا ہوتی ہے وہاں دیکھو نا بیت اللہ کے روز کیسے پروانہ واپس واپس ہوتا ہے ہاں آشیک ہے دوڑتے پھرتے ہیں تو بیت اللہ جو ہے تمام لوگوں کی کیا جائے رجوع ہے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ساتیوں کو آرجو کیا پیارا ہے پیارا ہے خدا کا گھر پیارا ہے میری آنکھوں کا تارا ہے میرے دل کا دلارا ہے وہ دیکھو گھومتے پھرتے عاشق مسل پروانا خدا کے عشق نے ان کو سبالم سے نکھارا ہے بیت اللہ پہ نگاہ پڑے تو آنکھوں سے کیا جاتے ہیں میری پرنم نگاہوں نے کیا دیدار جب اس کا اسی کے حسن منظر نے میرے دل کو سنوارا ہے آہ! اس کے حسن منظر سے میرا دل کا ہو گیا. اچھا ہو گیا پھر اللہ کی باردہ میں میں نے عرض کیا دمن گداگر بن کے حاضر ہے یہ نو مانی خالی ہاتھ آیا دامن بھی سالی تیرے در کا گداگر دعا کرو اللہ اپنے گھر کا گداگر بنائے ہاں. اپنے گھر کا گداگر بنائے گداگر بن کہ حاضر ہے یہ نو مانی تیرے فضل و کرم کا و بخشش کا سارا ہے اور تو ہمارے پلے کچھ ہی عجیب نظارہ ہوتا ہے کراچی کے ایک ساتھی تھے مجھے کہنے لگے کہ میں بڑا پریشان ہوں آیا تو ہوں لیکن بیوی بچے خوب یاد آ رہے ہیں کچھ پریشان تھا وہاں میں نے کہا اس کا علاج ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھا کر بیت اللہ کے اندر میرے ساتھ بیٹھے کا حرم پا تو بیٹھا یہ بڑا خوش ہوا اسے میں ترجمہ بھی پڑھاتا تھا اور یہ شیر بھی سناتا تھا الحمدللہ یہ ترجمہ حرم پاک میں بھی ہوا ہے ہے. کہاں حضرت وی جال لال بیت مساوت الناس اور جب کیا ہم نے بیت اللہ کو جائے رجوع کی واسطے لوگوں کے اور جائے امن امن کا من کیا کرو گے جائے امن امن کی جگہ ہے وہاں تو ہم نے نہیں سنا کہ خود کوئی شملہ ہوا ہو یا مار دار ہوتا خدو میں مکام ابراہیم مسلح فرمایا بیت اللہ کے بانی ابراہیم ہیں اور یہی ان کا کعبہ ہے کعبہ جو ہے ابراہیم کی بلا ہے اس کی علامت کا ہے کہ مقام ابراہیم بھی موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے ان شاء بنا لو تم مقام ابراہیم کو جائے نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضرت یہ مقام ابراہیم کو جائے نماز نہ بنائے اے سات دفعہ طواف کرنے کے بعد دو رکا جب پڑھی جاتی ہے نا طواف کی واجب ادھر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مقامی ابراہیم ان کو کہتے ہیں موافقات عمر کیا کہتے ہیں ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دلی تمنا کے موافق اللہ تعالیٰ نے ایسے ہوتا ہے واہد نا اللہ ابراہیم آہد نا بن امر یہاں ہم نے باد نہیںس معنی میں ہے حکم دیا ہم نے ہمارا نہ حکم کیا ہم نے ابراہیم کو اسماعیل کو انتہرا یہ کہ پاک رکھیں میرے گھر کو کس سے پاک رکھیں بتوں کی اجازت سے کیا ارے مکے والو تمہارے دونوں دادے ابراہیم اور اسماعیل وہ تو بتوں سے پاک رکھتے تھے کس کو بیس اللہ اور تم نے بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ کو ترکھے ہوئے پاک بولو اکل کو رکھو پاک رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے طائفین کے دو مانے ایک تو طواف کرنے والے دوسرا طائفین کا مان آفاقی کی. کیا باہر سے آنے والے بھئی ایک تو مکے کے ہیں نا باشندے دوسرے کون ہیں تو باہر سے آنے والے ان کو بھی کہا کہا جاتا ہے تائفین تو کتنے معنی لے رکھ رہے ہوتا ہے فین کے طواف کرنے والے دوسرا کیا آفاقی کی باہر سے آنے والے آ کے فین کے بھی دو معنی ہیں ایک ہے اتقاف بیٹھنے والے دوسرا کیا مقامی کیا وہاں کے باشندے اور رکا رقو کرنے والے سجدہ کرنے والے وائز کال ابراہیم اور رب جل ادیا ابراہیم ادیا منائیں دعا کی جم ہے ادیا اب ابراہیم علیہ السلام کی کیا شروع ہو رہی ہے دعائیں شروع ہو ادیا ابراہیم اور جب عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے میرے دے دنا اس جگہ کو شہر امن والا یہ اس وقت دعا مانگی جب شہر نہیں بنا تھا اس لیے حاضہ کا مشاعرے کیا بنے گا وہی جگہ ایک اور مقام کے اندر ہے ہا زل پھر وہ اس وقت دعا مانگی جب بنو جرم کا قبیلہ آیا اور آبادی ہو گئی تھی یہ پہلے کی دعا ہے بنا دے اس جگہ کو شہر امن والا نمبر ایک وار جو کہا لہو من سمرا اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا یہ نمبر دو ہے اب پھلوں کا رزق ہے یا وہاں نہیں ہے جی آ, باغات آپ کے علاقے میں دوسری جگہ ہیں لیکن وہاں بے موسم میں بھی یہاں کھجوروں کی موسم نہیں ہوتی دی کے کتنے کھجور کے بعد وہاں تازی کھجوریں کھاؤ جی ادھر آم نہیں ملتے اب تو ہیں نا لیکن پہلے سردی کے اندر وہاں آم مل جاتے ریس کے دوست کے حال کو پھلوں کا من آ, من آ یہ بدل باز بناؤ آل سے بدل باز ہے رز کے دوست رہنے والوں کو پھلوں کا یعنی ان کو جو ایمان لائے ان میں سے ساتھ اللہ کے اور دن کی امت کے یعنی رزق کس کو دو مومنوں کو دو کافروں کو نہ دینا کیا مومنوں کو دینا کافروں کو یہ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا بھائی میں نے ضروریات تو اللہ نے کہا فرمایا کہ یہ میرا امامت نبوت والا احد کافروں کو نہیں ملے گا تو ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ جس طرح امامت کافروں کو نہیں ملے گی اسی طرح رسق بھی کافروں کو شاید نہ ملے فرمائے نہ رسک میرا عام ہے امامت خاف رسک ریس تو کافی بھی گے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہونا من آمرا جو ایمان لائے اس کو رسک دینا کالا اللہ نے فرمایا من کافرا وا کافر کو بھی نفا دوں گا رسک دوں گا لیکن صرف دنیا کے اندر کیا یہ قلیل مدا ہے نا دنیا کی پھر اس کو کشاں کشاں کھینچ کے لے جاؤں گا کہاں دوزا کی طرح کے لیے پھر چلے گا پر میں بن کا فرا وہ شاست تو کافر ہے پس نپا دوں گا اس کو میں کلی تھوڑی مدعا دنیا کی سم اس ہو پھر کھینچ کے لے جاؤں گا اس کو گا بینار کی طرف اور کیا ہوگا برا ہوگا ٹھکانہ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے اسلام ہے ایک آرابیہ آیا جی اس نے اونٹ کو باندھ دیا نماز پڑھی نماز کے بعد دعا مانگی تو دعا جو مانگ رہا ہے تو کہتا ہے اللہ رحم و محمد ولا ترحم و نا ادا الہ میرے پر احمد محمد پہ بھی اور کسی پہ رحم نہ کرنا بات کیا تھی نا ابراہیم اللہ فرما رہے کہ قابو کو رہ کے نہ دینا تو حضور ہنس پڑے کرنے کے لگا زیق پہ اللہ کی رحمت وسیع ہے نے تنگ کری دو اللہ عمر اور محمد رحم یار کو ابراہیم القواعدہ اخلاق بانی عنوان بابا وہی عام ہے کیا ہے ادیا ابراہیمیا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں چڑھ رہی ہیں اور ادھر ہے اخلا بانی اور جب بلند کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو بیت اللہ کی بنیادوں کو اور اسماعیل بھی باپ بیٹا دونوں کیا بنا رہے ہیں جی بیت اللہ کو بنا رہے ہیں اور بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کرتے جا رہے ہیں ایسے اونچی ہوتی جاتی نا کامیاں کرتے تھے ابراہیم بنیاد بیت اللہ کے اسماعیل ربنا تکبر منا اس سے پہلے یقولان نے کو معذوف ہے اس حال میں کہ وہ کہتے تھے اے ہمارے پروردگار قبول کر ہم سے بے شک تو ہی تو سننے والا ہے جاننے والا ہے ہمیں ساتھی لے جاتے ہیں یہ کوئی مسجد کی بنیاد رکھنی ہو نا تو دعا کے لیے لے جاتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہی دعا مانگی کرو جو دو نبیوں نے مانگی تھی مسجد کی بنیاد کا کون سی ربنا نا کہ حضرت مفتی رشید احمد رحم اللہ تعالی میرے مہربان استاد تھے اور والد کی طرح مہربان تھے بڑے شفیق تھے مجھ سے امتحان بھی لیتے تھے الحمدللہ تو ایک دفعہ بھی امتحان لیا اور طلبہ بیٹھے ہوئے تھے شیر آیا فارسی کا میں تو فارسی کا شاعر ہوں نا ان کا شکار کس شباد دام باد چین کی جا ہمیشہ باد بدستام بڑا بڑا مشکل شیر آیا تو حضرت نے دوسرے ساتھی سے پوچھا بتاؤ اس کا معنی میں دیکھنے لگا حلق نہیں تو نہیں تو نہیں تو جاتی ہے فارسی تو یہ شعر میں نے ملتان علماء کے سامنے پڑھا میں نے کہا کوئی معنی بتائے گا ابھی سب کہنے لگے ہمیں کچھ نہیں آتا اس کا معنی پھر میں نے ان کو بتایا تو حضرت نے مجھ سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا حضرت مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پیر جی کہتے تھے ظاہر پیر کا تھا نا تو فرماتے تھے ظاہر پیر یہ بتاؤ کہ حضرت اسماعیل نے کیا قصور کیا کہ باپ سے جدا کر دیا اللہ تعالی نے غور کرو نا یوں ہوتا ورف ہو ابراہیم ہو و اسماعیل القواعدہ بیٹے کو کس کے ساتھ ذکر کرتے باپ کے ساتھ ذکر کرتے نا تو بیٹے نے کیا قصور علیحدہ کر دیا اچھا میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا یہ ایک جدید سوال ہے میرے پاس حضرت مفتی صاحب کی طرف سے تو اللہ تعالی نے میرے دل میں اسی وکیل کا کر دیا جواب پھر تفسیروں میں دیکھا تو واقعی جواب تو میں نے کہا حضرت اگر حضرت اسمعیل کو ساتھ ذکر کرتے نا تو معلوم ہوتا کہ دونوں کی حیثیت برابر تھی کیا؟ یعنی دونوں میمار تھے حالانکہ حیثیت برابر نہیں ابراہیم میمار تھے اسماعیل مزدور تھے پتھر اٹھا کے دیکھتے تھے تو فرمان نے لگے جگا اللہ تو تجا دے پھر فرمایا میں حضرت مفتی اعظم کے ساتھ گیا حج کرنے تو بیت اللہ کے سامنے حضرت مفتی اعظم تلاوت کر رہے تھے مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ, اللہ وہی تھے نا مفتی اعظم تو حضرت مفتی رشیدہ سے ان کے شاگرد تھے تو مجھے بلایا اسی جگہ مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ حضرت اسماعیل نے کیا قصور کیا یہی سو... سوال کیا وہ تو مفتی صاحب کہ میں نے بھی یہی جواب دیا جو تُو نے جواب دیا الحمد الحمدللہ استاد شکر دونوں کا توافق ہو گیا اللہ ہمارے ان اکاپیر پہ رحم و کرم کر لائے ان کی ترقیے درجات کر لائے کہاں پہنچ گیا جی ربنا وجالنا مسلمین پہنچ گئے نا یہ سب دعائیں ہیں یا نہیں ہیں اے ہمارے پروردگار کر تو ہم کو فرم بردار اپنا اور ہماری اولاد سے بھی امت مسلم تلق ایسی جماعت بنا جو فرم بردار ہو تیری تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے دعا مانگی یا نہیں امت مسلمہ کون ہے وہ ہم ہیں وہ تو امت یہودیہ ہیں دوسرا امبت نسرانیہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے واقع ان کے لیے دعا مانگ رہا ہے ہمارے لیے امبتوں بار نا منا سے کنا آر نام المنا سکھا ہم کو کیونکہ احکام سکھائے جاتے ہیں دکھائے جاتے ہیں المنا سکھا ہم کو احکام ہمارے مناسم من احکام حج بھی ہے اور مطلع کہکام عبادت بھی ہو سکتے ہیں دونوں معنی آ کام حج یا مطلق کہ حکام بادل اور تو بال اس کا کہا جی خصوصی توجہ فرما ہم پہ میں نے تابا کا میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالی ناراضگی سے کس کی طرح رجوع فرمائے رحمت کی طرح خصوصی توجہ فرما ہم پہ بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں ربنا نا ہم رسولہ دلیل اول برائے اس بات رسالت پہلے میں نے کیا کہا تھا تمہید تھی ویز ابراہیم نے کہا تھی تمہید تھی اس بات رشالہ تھی اب دلیل ہے دلیل بلائے اس بات رشالہ دلیل اول تو جس طرح حضرت نے ہمارے لیے دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلم آ تو ہمارے آقا کے لیے ہمارے نبی کے لیے دعا نہیں ہاں ہے ہمارے پروزیگار اور بھیج ان کے اندر یہ مر جائے اس کو بناو گے امت مسلمہ کیا بھیج امت مسلمہ کے اندر رسول من ان میں سے ہو بھائی وہاں نوری فرشتے رہتے تھے یا بشر رہتے تھے وہ مکے باغ میں بشر رہتے تھے نا تو مین ان میں سے ہو کون ہو ہو. لکھو بشریات النبی اور رسول ان میں سے ہو انسان ہو بجہ ہو دے ان کے اندر رسول یاترو والے مہا یات کا اوصاف رسول اوصاف رسول بھی لکھ سکتے ہو فرائض رسول بھی لکھ سکتے ہو کہ تلاوت کرتا رہے ان کے اوپر آتے تیری میرے عزیز یہ جو تجوید سے کرا پڑھتے ہیں مجوین کاری صاحبان یہ میرے حضرت نے سکھائی ہے یا نہیں نبی کریم سا سا سکھائی ہے تو علیہم آیات کا معنی یہ ہے کہ تلاوت بھی کس نے سکھائی ہمیں حضرت نے سکھائی یہ قرآا صاحبان کی سرحد جو ہے نا یہ کہ کہاں تک پہنچتی ہے ابھی کاری بیٹھا؟ کوئی حضرت بھیا میں نے کہا تک ہے کہاں تک ہے او اکرا بئی کوئی بیٹھے مچ کاری بھئی جیسے ہماری سندیں حضرت علی تک پہنچتی ہیں نہیں بابا تو کاری صاحبان کی سندیں کہاں پہنچتی ہیں حضرت کا تو تک ابن کاپ کو کس نے تجویز سکھائی میرے حضرت اس کے یہی ہے یتلو والے کا حضرت تلاوت بھی کرتے تھے کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں تم اسی طرح پڑھا کرو پڑھتا ہے ان کو پڑھتے تیری بھائی اللہ محمد کتابہ یہ تفسیر ہے تلاوت بھی حضور کی طرف سے اور یہ جو ہم معنی بیان کر رہے ہیں میں سیاہ کار مانا بیان کر رہا ہوں یہ کتاب کتاب اللہ کی تفسیر معنی کس نے بیان کیے حضرت صحابہ کو بیان کیے چلتے چلتے اب آ گئے تو آپ لوگ حقیقت میں کس کے شاگرد ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہم تو واسطے ہیں تو حضور کی شکردی حاصل کتنا بڑا اعزاز ہے کہ بادشاہوں کا حاصل ہے نہیں ہے بادشاہوں کا یہ حضور کی طرف سے نور داخل ہو رہا ہے تمہارے دل میں میرا ایک شعر ہے بارے میں مستعفی کے نور سے دل ہو منور تابد حضرت کی طرف سے تمہارے دلوں میں کیا داخل ہو رہا ہے نور نور داخل ہو رہا ہے سنجے رسول ان میں سے یترول میں بھائی اللہ کتاب تعلیم جو ان کی کتاب تھی کتاب کی تعلیم سے مراد کیا ہے مانیو مطالعے پہلے صرف تلاواتی وکما اکمت سے مراد حدیثیں بھی ہیں اور اسرار کتاب بھی ہیں حکمت شوراج گئے حدیثوں کی تعلیم اور کیا اسرار کتاب ہیں کتابکی ہے تزکیہ باتیں اور ان کی دلوں کی صفائی کریں یہ کتنی شسیاں گی چار یاتلو آیات کا نمبر ایک کتاب نمبر دو حکمت نمبر تین تزکیہ بات نمبر چار بے شک ہی تو والے حکمت والا ہے میار غب و ملت ابراہیم ترغیب اسلام بھائی حضور کی رسالت ثابت ہو گئی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہم امبت مسلمہ ہیں ہمارے لیے بھی حضرت نے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے اب ترغیب اسلام ہیں تو معیار غب ملت ابراہیم اور نہیں اے کرتا ملت ابراہیم سے یا ملت ابراہیم سے مراد کون ہے یہی اسلام ملت ابراہیم اسلام میں بند ہے آپ یہ ایسے ہے جیسے میں کہوں کہ حنفیت جو بندیت کے اندر بند ہے کیا پکے حنفی صحیح حنفی کون ہے یہ بندی ہے اہل سنت بھی کون ہے یہ بندی ہے اہل سنت کا مساوی ان میں بند ہے ٹھیک ہے یہ اسی طرح ہے نہیں اراض کرتا ملت ابراہیم سے مگر وہ شاخ جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو احمد آدمی اراد کرتا ہے سمجھدار نہیں والا کا دستفینا فضیلت ابراہیم فضیلت ابراہیم اور البتہ تا کہ برگزیدہ بنایا ہم نے اس کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی کامل کو سے ہوگا میں جی کیا ہے عام نیک یا کامل نے اللہ کا نبی کا ہوتا ہے کامل نے فضیلت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت ملی اس کا سبب وجہ فضیلت یہ ہے کہ جب فرمایا اس کو اس کے رب نے اسلام کا ابراہیم قابل ہو جا کیا کہا تابہ ہوا میں واسطے رب العالمین کے ہاں اللہ کا آشر بن گیا یا نہ بڑا خدا کا بنا. بابا سب سے رشتہ توڑ بابا رب سے رشتہ جو ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی رب کے رشتہ دار تو نہیں ہوتے کیسے ہم رشتہ دار بنیں تو اللہ کا منا رشتہ منا ڈال لو کیا میں نے کہا کوچی اشار کا ذوق بھی رکھا کرو بابا سب سے رشتہ توڑ بابا رب سے رشتہ جوڑ یہ شعر پتہ کون پڑھتے تھے حضرت مدنی مولانا حسین احمد مدن رحم اللہ پڑھتے تھے کہنے نا کہ تابے ہوا میں باسط رب العالمین کے ووسا بیا براہی یہ جی دلیل نمبر دو اس بات تیری کی دلیل نمبر دو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی اے اللہ ان کے اندر رسول بے پھر ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی کہا گی وسیعت کی کہ ملت ابراہیم پہ قائم رہنا ہے وہی اسلام ہے اور وسیعت کی ساتھ اس ملت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے یا بریا تشریح وسیعت اے میرے پیارے بیٹے بے شک اللہ نے منتخ کیا واسطے تمہارے دین اسلام کو پاس نہ مرو تو مگر اس سال میں کہ کیا ہو پرما بردار ہو مسلم مسلم ہو کے مرنا ہم کون تم شہادا یہ زاجر ہے جی یہود کو زاجر ہے کس کو یہود جلالین شریف میں لکھا ہوا ہے کہ لمبا قال الحود ال صلی اللہ علیہ وسلم السطالمو انا یاقوب لمبا ماتا اوسا بل یہودیت یہودی نے حضور کو کہا کہ یاقوب علیہ السلام جب مرنے لگے تو کس چیز کی وسیعت کی یہودیت کی کہ یہودیت پہ قائم رہو اللہ نے فرمایا کیا تم موجود تھے اس وقت بے وقوف انہوں نے تو ملت تھا ابراہیم کی وصیت کی کوئی یہودیت کی وصیت نہیں کی سمجھے ہم کن تم شہاد آزاد کیا تھے تم موجود جبکہ حاضر ہوئی یعقوب کیا اذ ما جب فرمایا انہوں نے اپنے بیٹوں کو ماتا بدون ممبا دی کس کی عبادت کرو گے تو میرے بات کہنے لگے عبادت کریں گے تیرے معبود کی تیرے الپ دادوں کے معبود کی یعنی ابراہیم اسماعیل اسار یہ ہے نا باپ دادا الہ واحدہ کیا یعنی معبود ایک یہودیت میں جو شرک ہے یہودیت میں کیا ہے وہ کال تل یہود کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں کہاں توحید ہے ان کے اندر وہ نہ لو اور ہم خاص اس کے کرم ہیں انہوں نے بھی ملت ابراہیم کی وسیعت کی تھی تل کا امبت ان کا شبو پہلے یہودی نے کہا گا کہ حضرت یاقوم نے کیا وسیعت کی اس کا جواب مل گیا نا اب یہودی کہنے لگے جو کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں کس کی اولاد ہیں نبیوں کی ولیوں کی اولاد ہیں اور جو نبیوں کی ولیوں کی اولاد ہے وہ بخشا بخشایا ہوتا ہے کیا بخشا بخشایا کیونکہ الگان وال بان جو ہوئے نا نعوذ باللہ من گانے والے اللہ تعالیٰ نے مال کام آئیں گے بخشے بخشا نہیں ہو تل کا تو نظال ہے شبہ یہ ایک جماعت تحقیق گزر چکی انبیاء کی واسطے اس جماعت کے جو قسم کیا واسطے تمہارے جو قسم کیا اور نہ سوال کیے جاؤ گے اس سے کتنے عمل کرتے ہیں قیامت کے دن تم سے کیا سوال ہوگا تم نے یہ کام کیوں کیا یا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا تمہارے امال کے متعلق سوال ہوگا تو یہ کیوں کہہ کہ تم نبیوں کی اولاد ہیں بخشے بخشائے ہیں پہ ایک شاعر کہتا ہے ان الفتا فتح میں ہا انزا ان الفتا فتح میں ہا انزا لیس الفتا میں یقول کان ابی جوان وہ ہے جو اپنے آپ کو میدان میں پیش کرے اپنے آپ کو میدان میں پیش کرے جوان وہ نہیں ہوتا جو کہے کہ میرا باپ ایسے تھا میرا دادا ایسے تھا آج کل تو الگان بلبان جہاں ہی جاتی ہیں تقریر کرنے کہتے ہمارا ابو ایسا تھا ہمارا دادا ایسے تھا ارے تو اپنے آپ کو پیش کر تو کس بات کی مولی ہے اے ایسمن تو کیا ہے تیرا ابو ایسا تھا باپ ایسا تھا باپ دادے کی تعریفیں لکھتے ہیں کتابیں چھپاتے ہیں بڑی بڑی کتابیں کہ ہمارے باپ کے یہ کارنامے تھے دادا تو اپنے کارنامے پیش کر تو کیا کرتا ہے ہاں تو سارا دن جخ مارتا ہے اور اپنے باپ دادے دادا کی تعریف میں کہ ڈالنے کے بیچ رہے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے قرآن تردید کر رہا ہے تو ان کا امت ان کا سر تا کابو کو دنو نصارا یہ شکوہ عام ہے کہتے ہیں جی ہو جاؤ تم یہودی یا نسارا یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ نسارے کیا کہتے ہیں نصارا بن جاؤ تہ تم ہدایت پا جاؤ گے اللہ تعالی نے فرمایا میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ ہم ملت ابراہیمی کی اتباع کرتے ہیں کیا اور ملت ابراہیمی کس کے اندر ہے اسلام کے اندر بھئی آج کل ہر گروہ یہ نہیں کہتا ہر گروہ یہ کہتا کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے ہمارا مذہب ٹھیک ہے مذہب دین اسلام اہل سنت کل بل ملت ابراہیم کالو کے نیچے شکوا تھا کل بل کے نیچے جواب شکوا لکھو اور ملت ابراہیم سے پہلے نتا بیو نتابیو محفا بل بیو ملت ابراہیم اس کو مقدر کرو نتاو کو آپ فرما دیجیے بلکہ اتباع کرتے احملہ تو ابراہیم کی حنیفہ حال بنے گا ابراہیم سے درا حال ہے کہ یکسو تھا حنیف کا من گیا جی یکسو کا کیا من ایک طرف کا تھا کیا تمام باطل طریقوں کو چھوڑ کے حق کے اوپر کہا وہ ہوتا یکسو اور دوسرے لوگ کیا ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں جی شیا سنی بھائی بھائی شیا سنی بھائی بھائی مل جل کے رہو بابا مل جل کے رہو ہاں ہاں سمجھے جی ایسے کہتے ہیں نی محبوب من محمد شراب ہر کس باپ بامن شراب کر دو بظاہد نواز کا یار میرا شراب میں بھی اول نمبر ہے نواز میں بھی اول نمبر ہے ایسے نہ ہو ایک طرف کے بلو تو حنیف کس کو کہتے ہیں تمام باطل طریقے چھوڑ کے حق پہ قائم ہونے والا وہی جو ابھی میں نے شیر پڑا تھا بابا سب سے رشتہ تو بابا رب سے رشتہ یہ حنیف ہے اور نہ تھا مشرقین میں سے آمنا خلاصہ ملت ابراہیم ملت ابراہیم کی تباہ کرو اور ملت ابراہیم کس کے اندر بند ہے اسلام کس میں خلاصہ ملت ابراہیم آپ آب فرما دیجئے قولو کہو تم ایمان لے ہم ساتھ اللہ کے وما ان ضلع اور ساتھ اس کتاب کے جو اتارے کی طرف ہمارے اور ساتھ اس واہ کے وما انزلہ کے نیچے کیا لکھو واہ وہ اس لیے میں لکھوا رہا ہوں کہ بعض نبیوں پہ کتابیں نازل ہوئیں بعض پہ کیا صحیف نازل ہوئے بعد پہ محض کا نازل ہوئی وہی اور ساتھ اس وحج کے جو تاریخ کی طرف ابراہیم اسماعیل اسعق یعقوب اور ان کی اولاد اسباب بھائی اسباب کس کو کہتے ہیں یہ عرب والے ہیں نا ارب والے سعودی عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو قبائل کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ایسے نہیں کہہ کہتے یہ قبائل ہیں یہ قبیلہ ہے قریش کا یہ قبیلہ ہے بنو تمیم کا یہ قبیلہ ہے بنو تائے کا یہ قبیلہ ہے بنو مخزوم کا یہ پڑے ہیں یا نہیں تو اہل عرب کے لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں قبائل اور وہ جو ملک شام کے اندر یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی وہ قبائل کی وجہ ان کو کہتے تھے اسباق کیا اسباد بمانے کوئی قبائل ہے کہ میں نے فارسی کے اندر لکھا ہے تقریباً حضرت شاہ صاحب کا ہے شاہ فضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. اولاد اسماعیل را قبائل و اولاد اسرائیل را اسباق بو فارسی میں لکھ لیا ہے چلیے تو اسباق سے مراج ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے قبیلے بماوت یا بوسا اور جو کو دیا گیا موسا عیسی جو کو دیے گئے نبی اپنے رب کی طرف سے یہ بابا ایسے ہے جیسے ہم کہیں نا جی کہ تم تو تھوڑے پیروں کو مانتے ہو ہم سب پیروں کو مانتے ہیں کیا سب پیروں کو مانتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانے کو مانتے ہیں بابو سبانی کو ادھر ہندوستان کے اندر ہیں حضرت علی حجویری لاہور کے اندر حضرت بیال حجریہ ملتان کے اندر اجمیر شریف ہو گیا اے میں حضرت تیران کلیا ہو گیا حضرت صابر ہم سب کو مانتے ہیں نہیں مانتے تو یہی ہے یہودی بعض کو مانتے تھے بعض کو نہیں مانتے تھے ہم سب کو مانتے ہیں دنگے جی لال فر کو بین آہد مین کیفیت ایمان ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں سب کتابوں کو مانتے ہیں نہیں تفریق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادارہ ہے کہ ہم تفریق نہیں کرتے حالانکہ تفریق تو ہے. ہے یا نہیں تل کر رسول و فضل نا بعض مر یہ رسول ہیں بعض کو بعض کے اوپر کیا دی گئی فضیلت دی گئی تفریح ہے نی تو ادھر جس تفریح کی نفی کی گئی ہے نا تفریح ایمانی کی نفی کی گئی ہے کیس کی تفریح فضائل کی نفی نہیں کی فضیلت تو ہے انبیاء کو امبیا کے اوپر فضیلت ہے بعض تفریق ایمانی کا کیا منع کہ بعض کے ساتھ ایمان لائیں بعض کے ساتھ ایمان نہ لائیں یہ ہے تو لال کو میں کس تفریق کی نفی ہے تفریق ایمانی کی نفی ہے تفریق کے فضائر کی نفی نہیں ہے ادھر ایک بات میں کہہ دوں بعض لوگ بے وقوفی کی وجہ سے غلو بھی کر جاتے ہیں مجھے ایک جگہ دعوت ہوئی تو میرا شاگرد کھڑا ہوا میری تعریف کرنے کے لیے ہسط اللہ ہسط عام طور پہ مجھے زندہ باد میں گھسا آ جاتا ہے میں کہوں بھائی میں تو زندہ بیٹھا ہوا ہوں زندہ کیوں کہتے ہو جب میں مر جاؤں نا تو اس وقت زندہ آباد پھر دیکھنا میں کھڑا ہو جاؤں گی تو وہ اللہ کا بندہ تعریف تو کرنی تھی میری تو آیت پر رہا ہے تل کر رسول یہ باد ٹھیک ہے یہ شامل کر رہا تھا کتنا مجھے کا آیا تو آدمی تو مقبوط اور ہوا سنا ہو سوچ کے تاریخ کرے آیا اتنا پر تو ایسا تکریر کر دیکھا میں تھی ایسپن تو یہاں کس تفریق کی نفی ہے تفریق ایمانی کی نفی ہے کہ بعض کے ساتھ ایمان لائیں بعض کے ساتھ ایمان نہ لائیں ایسے نہیں باقی رات تفریح فضل کی تو ہے تل کرو سرو فضل نہ باز نہ بال وہ نہ لو مسلمون ہم خاص اللہ کے فرم ہیں شہید اسلام ڈاٹ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن در سے حدیث اور اسلحی مواد خالف و کلو شہید ہر چیز کی پیدا کرنے ہر چیز اس کی مخلوق اور جب کی شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پر دی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانہ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام